والسلام والسلام على سيد الوسر وخاتم الانبياء محمد مصطفى وعلى آلہی و سہابلہ آلوی و سہاب ہی ادانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغرر بكم بالله الغرور منت گلہ کلا ان ملا گئی بل گنا رویل مل او ملا کتونا منو سلو آل سلوتسلی السلام السلام یا سیدی یا رسول اللہ میرے میں بائک سلطان بابو سرکار کی کتاب تھی ہونی کی پتلی کتاب یا رحمت اللہ عالمین معذت سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم رضان گرامی ایک جمعہ تل مبارک وکھے تو بعد حاضری خدمت اور رج دا موضوع سابقا جڑا موضوع چل رہا سی دوکھا کھانے والے لوگ اس کی تیسری قسط پہلا کفار اور گناہ گنا دا ہگار بیان کی پھر علماء اما بیان کی اج جی تے عمل کرن والے لوگ نے ان بارے سید نا ہجت الا اسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو بیان فرمایا ہے, بیان کرنا بھی جڑے رب رب کردے اللہ الا کرد عبادت کردے ان شیتان کو دا دن پتا ہے ایک کے کماؤنا, تو ایک کے بچاونا کما نالوں بچاؤ او زیادہ اہم ایک بندہ لاکھ روپیہ کما کے دیہ ہے اور ادھروں سائی نال روزانہ وہ پیسے لکھ ہے او سارا چپ کے چوری لئی جا رہے ہیں نالوں او چاہ جا ٹگا کما کے لے آ لیکن بچا ہے ایک موٹھی جی گل ہے <laughs> اسی طرح جس بندے نے عبادت کی ہے،, ہے لیکن بچا نہیں پیا سکتا پچھو شیطان چور جا آرشا چوری کر کے لیا اس بندہ چنگا ہے جڑا تھوڑی کردا ہے لیکن بچا لیا تو غور نال اس موضوع نو سنیا جے کیونکہ یہ موضوع اثا سارا تلک رکھد دوکھا کھان اے طبقہ جڑا ہے دے کئی اگوں تبکے بن جئی نماز چ آن کے کم دوکھا ہے قرآن پاک کی تلاوت چویں ہے ج کسے حج ہے تو اس حاضی نیتان کم ہے دے کسے جہاد کی مجاہد نو دا کوئی زہد اختیار کردہ ہے دنیا چڈن کام کم کردہ ہے تو جنوبی نے فکیری مل لیے تو ان شیتان آن کے کم ہے اس طرح روزے دار نو دوکھا کدا ہے زکات سدکات دہ ساریا امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا ہے تو امام صاحب نے آپ بڑے بڑے کیونکہ دنیا دے بے مثال عالم بھی سن اور بے مثال سوفی اور فقیر بھی سن امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واسطے آپ نے زبردست <coughs> اس جڑا فرمائیے اور بچاؤ کی کوشش ہو فرمائیے مقصد ہی اصل یہی ہوں بیان دا کہ یار اصا آپ نچائیے جڑا سن بھی بچ جائے تو نماز دے اندر शैतान धोखा जिना लोगों नद के फर्द छद के तफलां मसरूफ रें नमाज के फरायद आसे तवजो नहीं दे कई फर्द चो छे ने तफलों ते, ते जोर रखना नफलां च मसरूफ रहना ए शैतान का बड़ा वा धोखा हों जी کیونکہ نفلوں دا مقام آخری تو فرض دا مقام پہلا ہے نفل نہ پڑے تو پوچھ نہیں ہونی تو فرض نہ پڑے تو عذاب ہونا پھر وہ شیطان ودیا ودیا اتو تک ہے کہ وضو دے اندر وسوسے پانے شروع کر دن وضو جڑا فرض سی جڑا سنت سی چین تن وار अगा लाएगा शैतान भी हाले तेरा बुजू पूरा ही नहीं हो फिर पं व ही हाथ धोई जाएगा सत सत वार बहवा धोई जाएगा बार बार मूह नएगा नाम मुराद जिन्ना भी करद पया धोखा पद असल ताकि एन इसे वस वसे च रख के ना मैं इस नसरूफ कर लवान फरना आसेन न दे یہ ہوں جو سنت طریقہ سی نبی پاک دا اس اگاں ودنا شروع ہو جائے تو تہن پتا حضور پاک سرکار طریقہ پاک تو تے بندہ ہٹیات گیا بچنا تین نبی پاک سرکار طریقہ پاک دے پابندی کرنی ہے ایک بندہ سو وضو وز کردہ سو وار ایک ایک بازو ایک ایک ہاتھ نو نا تو الٹا مجرم تے گناہگار ہے وہ نہ سمجھے میں الٹا پاک کرنا بہت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم محبوب خدا نے جو کم ہے جو آپ سرکار دی شریعت مبارک نے دسیا ہے وہی طریقہ ہو سکتا ہے انسان پاک نہیں ہو سکتا کر انسان اپنے ہی اکلیطک حوصلے نال نہ باتیں کر سکتا ہے نہ نا مولہ ناضی کر سکتا ہے مولا راضی اس شریعت ہو سکتا ہے جیڑی اللہ دا محبوب دے جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہن سائیں فردا چیال چڈ دے گا تے تے زور رکھ دے گا شیتانی وس دے پیچھے پی جان بندہ اور پھر نوافل زور ہوئے گا پچھو حرام خوی کا خیال نہیں کرے گا بھائی دے نفلہ نفل تور ہونا ہے تاجت بھی پڑھی دی تو ادرو لکا دی اجیب صاف صاف کر کر کے دکھائی آئے گا ادھر نفلہ سے زور ہے ادھر حرام حلال دے فرد کھڑا ہے تو ایسا بندہ سمجھو بہت بڑے دوکھے چمپتلا اللہ واہدہ حا شریک مولا تو ان چیر نماز قبول ہی نہیں فرما جنہوں چیر بند کپڑا ہرام دے جنا چیر تن کپڑا حرام دا ہے اُنہ چیر مولا تعنات بندے دے کو عبادت قبول ہی نہیں فرما تو ہن زور تے اصل دینا سی حرام تو بچنے تو وہ دتی خلے نفل تو سمجھو یہ شیطان دا دکھ ہے صحابہ کرام ردوان اللہ مجمعین شان اس واسطے اچھی سی لوگ سب تو تہلا فردا کا دھیان رکھتے سن اور حلال حرام دی تمیز رکھتے سن سا کرام ندمت لبی ہے بہت نفلوں صحابہ کرام تو بعد کئی ایسے بندے ہوئے جنہاں نے نفل صحاب بھی کئی ود پڑ گئے ساری سارا راتا جاگتے رہ مقام نو اس واسطے نہیں پہنچ سکے کہ جو ان دی احتیاط سی اور جو صحابہ کرام دا شریعت پہ عمل سی وہ کسی کو نہیں ہو سکیا تو اے سکے شیطان نمازی ہے تے لوک ند جناب جی وس وسے پائی رکھے گا تہارت کے مسلے صحابہ کرام اے حد تک سادگی تو کم لیندے سن کہ بازار دے اندر کئی بارا صحابہ کرام ننگے پیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتھے پلیتی ہونی اب بچ جانا باقی جو عام مٹی اس مٹی تو صحابہ کرام ایڈی پرہیز نہیں دے ہوں دے پلیتی تو نجاست تو بچ دے ہوں سن لیکن عام مٹی نجری انہاں پرہیز نہ کرنی دا خیال مبارک ظہری جسم دی بجائے ہمیشہ دل دوتے شیطان اور آن کے تے بندے نو جناب جی نماز دے اندر پھر نماز دے بارے اے وسوسے نے کہ نماز نو نظاہری جڈ ارکان نے نماز دے جو ڈانچہ ہے نماز دا وہ بندہ اس دے اندر تے پوری اپنی جناب احتیاط کرے گا تو پورا زور لاوے گا لیکن اپنے دل حاضر کرن والے پاس سے توجہ نہیں کردہ جبکہ مولا کائنات دی بارگاہ چڑا و سواب لبنا ہے نا وہ ہزری اکلب نہ ہے بندہ نماز جد پڑھے تے زور اس گل رکھے کہ شالہ مولا کائنات میرے دل نو اپنی بارگاہ گاہ وتوجہ فرما لو سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ساری نماز دے اندر غافل ہو جد تک کہ ادا حضوری قلب کلب حاصل نہیں ہوندہ حالانکہ او پتہ نہیں نماز دے اندر دل نو حاضر رکھنا واجب ہے ضروری ہے کہ اوہ نیلا ظاہری ارکان زور رکھدہ ہے تے دل کے حاضر ہونے پاسے توجہ نہیں پیا. تے سمجھو اے دے اندر ہی ہے اور ہمیشہ اپنے آپ نو کتا سمجھے کہ میں کتا ہی پیا کرنا وا میرے کو فرد خدا دا پورا نہیں پیا ہوں اسی واسطے اللہ دے پیارے ہمیشہ اپنی نماز نا کس ہی سمجھتے رہس پڑھنے کا کامل سمجھتے ہیں پن وقتی نماز اصا نہ کس پڑھنے سڈے قلب دا دل دا حضور جڑا ہے مولا کا نا کل نہیں ہوں دل سڈا کافل ہوں وسلات مبتلا ہو کے نماز پڑھنے اور سمجھنے نماز پڑھ گئی بس جی سڈے نماز آئی کسی نماز نال بخشا جانا یار یاد رکھنا مولاد دی بارگاہ چ کوشش ہو ساڈا دل اللہ دی بارگاہ چاضر ہو جدو اصا نماز پڑھیے تو ہر پاسوں دل کٹ جائے پر مولا تعناط وتوجہ ہو جائے گو سل میری سمجھنا سڈے ان چر واسے گل نہیں آ سکتی جنہ چر سڈا دل دنیا دیا تو صاف پاک نہیں ہوں اُنہ چیر نماز حضوری قلب نہیں آتی دل حاضر نہیں آد ادر واسطے کامل اللہ د ولی سنگت چاہیے جڑا بندے کا دل ناف فرما ہے دنیا دیا غلازت نفس مزکا کردہ صاف فرما ہے تو فر جا کے بندے کا دل بارگاہ رب لال امی چاضر ہوں لیکن تاہم کوشش بندے نو اس رحنا چاہیے اور اپنی نماز نمیشہ نہ کس واسطے سمجھے کہ جو فرض خدا دا ہے مولا میں پورا نہیں کر سک میرے کو مولا کچھ نہیں ہو سکیا دکھا کہ نماز پڑھ کے بغیر ہجوری تفلت تو کدی اصا یادگار پاکستان پھر رہے ہونے ہوں کدی کسے پاس پھر رہے ہونے کدی کسی پاس یہ شہری نماز ہے وہ بارگاہ رب العالمین دے اندر اگر چر سڈا فرد تدا ہو جائے گا قیامت نو فرد تولہ نہیں پوچھے گا جو تم پڑھا ہی نہیں اس گل کی پوچھ نہیں ہونی لیکن جڑا اتلا جرو سواب لبنا کہ بارگاہ رب ربو العالمی جہاں جنتارا مقام لبنا ہزری اکلب نہ لبھنا جنہیں دل کا ویڑا صاف جائے گا اللہ سونے دی بارگاہ وچ حضوری ہندی جائے گی اُنہیں اللہ دی بارگاہ چ درجہ بلند ہند مقام اک ودا جائے گا اللہ دی بارگاہ وچ حضوری دل دی جڑی اس بغیر بارگاہ رب العالمین دے اندر قبولیت سواب اور اجر اور جنت آرہ درجہ عبادت نال نہیں گے جدو, کام کرو تو فوراً دل جہا مولا تو ڈرد ہونا محبت ہوجے گی درجہ او وائے دانا سمجھا سانا پڑنے کا مقصد نہیں کہ یار سانسل نہیں ہوتی نہ مالی حاصل نہیں ہوتی کشتی صاحبہ سان تو نہیں ہوتی نہ मैं भी जो शुरू करना कदी कितने अपने कद कि अपने इस नम ज नमाज अं पढ़ लवेंगे जिस तरह भी सा पढ़ी गई यानी हागर बिल हो गए भावे ना हो इस ना लेना जरूर होना है कि क्यामत आन नमाज छडन का जड़ा आदाब होना तो, तो बस जा रहे गल मेरी समझना نہیں پا گے تو پھر عذاب ہوئے گا تے جی پڑھ لوا گے تو اس عذاب تو بچ جا جاگے ہوں اگلی گل ہے نا بھائی جنت لینی وہ تو بچ جائیے تھوڑی گل ہے جنت بعد ویچی جائے گی پہلا تو تے بچا لو تو اگر اگلا بندہ کوشش اس گل کی کرے کہ یار میں اپنے دل نو حاضر کرا مولا دیارگاہ دو قسم کی رب سونے یعنی yeah. جمائی رکھے دلے. کہ پیدا کرا اس کات ندا سونا کیلان اس پاسے ذہن لگا رہے دوسری حضوری یہ کہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب شریعت دین دے مسئلے جا دے دی مسلے سوچ پی جائے ڈر جی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آن لو آپ جنگی منصوبے نماز دے اندر تیار فرما سن جنگ دا منصوبہ فاروق اعظم نماز دے اندر تیار فرما دے سن تو کیونکہ جنگ جہاد جہاد عبادت ہے عبادت تو منصوبہ جڑا بن رہا ہوں دا او بھی گویا اللہ سونے دی عبادت کا خیال ہوں دا تو اس طرح اگر کوئی بندہ اللہ سونے دے تین دے کام میں سہنو دا لگ گیا ہے نماز دے اندر تو اے بھی حضوری اکلب دے منافی نہیں اُنہ بھی دل دی حاضری سمجھا جائے گا لیکن یہ آ بندہ دنیاوی سوچ مہار دنیاوی کما کی جان سانو یا شیتانی دیا فلم بندہ حاضری پٹھی حاضری ہو گئی پھر اس نالیا وہ جہاں اللہ دی بار گاہ مقبولیت آ درجہ ہے نا پھر وہ نہیں لبنا اس تو بندہ محروم ہو جاندہ ہے اس واسطے شیتان اتنے ہوں پورا زور لا زور لا چڈا حدیش پا کے چاہدہ جد بندہ نماز پڑھن لگتا ہے نا تو اس وجہ شیطان قضا و قضا چیتا کر فلانی گل فلانی گلیاں گلا جیسا نہیں کدی رائیاں ہوں وہ بھی نماز چنیا شروع ہو جسے او ہوں بندے نجاہدہ کرنا چاہیے جدو آئے خیال اُن ہٹا کے پھر رب آلے پاس لنت نماز چلو کے بندہ کرے گا نا شانسے خیالات نٹاؤ کی مولا ایک تعینات درجہ ودا دا جائے گا نماز انہیں ایک زیادہ قبول ہوں توجہ ہے کوئی نہ آخو نا سبحان اللہ تو جی آخو سلطان بابو سرکار دی زبان سناو شخی سلطان باہل فرما باج حضوری نئی منظوری باج حضوری یار نہیں مزوری پڑن باغ سلا روز نفل نماز گزرنی روز نفسل نم گرنی پاگن ساریاں رتا اچو قلب حضور نہ ہو دن سے سکاتا ہو باز فلا ربا سل ناج فلا ربہ سن بہ ن تا سیلی جمتا سلطان بہو سرکار بھی ہوئی گل فرمائی دے نے فرمایا گر میرے صحابہ ایک چند سیر چرچ کرسا پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو میرے صحابہ دا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سڑکیں جاو مہینہ دے تاجدار دے دارہ تو دا دل اللہ دی بارگاہ دی حضوری والا سی یہ جڑا سلطان صاحب نے فرمایا باج فنا رب حاصل نہ ہی باہ ن تاثیر جما Oh! سنا کا مطلب اے وے نفس دیا بہڑیاں سفت سارا مک جان بندہ اللہ سونے دیا سفتوں کے رنگ چ رنگیا جلاخلا کلہ مدی تاجدار نے فرمایا اللہ دے دلک اللہ دے دخلاق رنگے جا سڈک جا خدا دور فرما میری ایک دے ہوئی اور مجبور کر کے چنگے نے ساری خدا چرسانسد محمد چور سان رب دسد می خیا اللہ نت پوڈے پہ یہ شاید تہن برباد کر گئی او یاد رکھی اچھا بلی بن سکتا نہیں جنہیں چل آپ کی ہر شہر رب نہ بیچے خدا دی قسم کر کے آنا شیخ سادی دی شیرہ دی ردی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما نے اللہ دا ولی گھوڑے دی ٹاپ بھی سنے ان بھی خدا دا ذکر لگتا ہے میں شاہ شادی کی گل منگا میں لانتی ایمان تا برباد ہو گیا فرمان ہاں جی اللہ سونے کا بلی جدو اللہ سونے کی یاد چنا ہو جہ نکل جی بھول جی نگاہ چک مولا کہنا پیسما ج فرما سد کے جاوا خال کے ہے میری ساری کینات گندر میں مولا دیا ہی نشانیاں نے مگر دس دیا اقل والوں نے اور مقام تلہ فرما الاو سب بے ہو بے ہم, ہم تیاگ سبحان اللہ اللہ دا ہے کوئی شہ ایسی نہیں جڑی میں مولا دی حمد تے تسبی نہ کرتی ہو سدک جاوا مدینے آرمایا دو قبر والیا نو آداب پہ قبر والیا نو ادا پیا پوچھا یار کیڑا گلا سا آکا نے فرمایا ایک چگلخور سی ایک چگل خور ہی کردہ ہوں دوسرا پیشاب دے چھٹیا تو نہیں سی بچا ہوں آقا نے فرمایا اتو جا کے دو چھڑیاں توڑ لیا وہ ہزور نے ایک چھڑی وہ قبرت رکھی ایک وہی قبرت رکھی فرمایا جنہ چر ہری گیا ان مولا دا ذکر کرنا ہوئے یہ عذاب تو بچ جان گے فلا لکھا آ کے فلانے خواجہ گلام سرید لکھا آمبا جہاں بولیا سی دمبا بولیا گلام سریدتے ہاں ہاتھ بن کے فرمایا پھر ایک گلا نو خدا سمجھ لیا میں کیا مت وجہ تی دمبے نو خدا نہیں سی سمجھیا دمبے نو ویخیا وے دمبے کی آواز سنیے ای خاجا پہنچا یا مولا آواز بولن کی طاقت بھی دتی تمبا بنایا بھی اصل دمبے بھی تیرے جلوے پوے گل سمجھنا گل سمجھنا گل سمجھنا صرف فرق کیے بت پرست مومی بت پرست بت ند وی بت نو وی خدا بنا لہٰ دلی کائنات نو وینات نو ویخ خدا اللہ نو بنا یاد ادی دل چاظہ فرما ہے تو خدا دی مخلوق تسا کدی نہیں کسے ولی دے ولی تو سنیا ہونا کیا خدا, ہے او خدا, ہے او خدا او خدا او خدا حجی نا اللہ ولی ہر تو اپنے مولا ہے کہنا کرتا ہے اور جڈو نہیں ڈڈو کے باغ ہے جدو ڈڈو اے اللہ دی تسبیح کر دے لے بنا گراہ اللہ کی تسبیح کر مت جو بج گئی بار حال اللہ سونے دی یاد ان دل دی حضوری والی نہیں کر سکے جنا فنا اپنے آپ نہیں کر سکے تے کرائی گئے نے جماعتیں بڑھائی گئے نے لیکن ان فنا کی دولت نہیں ہو سکی مل سکی وہ اپنے آپ نو فنا کر کے مولا دیچے رول نہیں کہ مولا یاد پچھے ہر شہر بلا نہیں سکے خدا دی قسم کر سکنا کسی نصیب جگا کسی کے نصیب جگا سکنے نے میاں شہر بانی ورگیا کے فیلنے میاں شہادرت میرے علی شا گوری ورگیا دربار چمیند رہے جما اج بھی ہے جماعت مسیحت بھی آندیاں نے جماعت مسیحت کے اندر بھی آندیاں نے انج بھی جماعت باہر بنیا فردیاں نے لیکن سلطان سرکار حاصل سن تے بہنا تا سیری جماتا سد کے جا پھر لات میں ایڈنٹ جمریک اسامے کا ہے ہم تھوڑے ہیں میں پھر اسامہ واسطے نارے مار دے تو سارا ٹبر امریکہ ہے پر خدا کی قسم کر کے آنا ترجو فرما ایک بزرگ سی گل سمجھی توجہ ہے کوئی نہ حور دل دی کیفیت مین سمجھاو فرمایا رو مین کیلے دی لذت سمجھا میں سونے میں لکھ سمجھاوا لفظ آ سکی کھا لو چھتی نال پتہ لگ جائے گا میں اپنے دل دا حال تین کی سمجھاوا تیرے دل دیاں کا دا پتہ ہی تین لگ جاوے گا روڑا یہی گل دکڑا نبیاں رہا اسی گل دبو جالور گیا سن تی سن لینا سال مریندے بندے اسے پارو نے اللہ دے نو اپنے کیاس کر لینڈ نے ہاں خدا دلہ وحد اولا شریک مولا نے بندے ون سونے بنایا نو اپنا خبر نہیں ہو سکتی کئی تو مولا کائنات دلا کے بیٹھے ہوئے فکیر فرمایا کچ من کا پہلا قسم کر کے آنا اس واسطے بگ مذہب لوگ بہن بندے کے دل تک نہوست تاری ہو جی اس واسطے امام گزرے نے بڑے تو آنے ایک تیری اب دی بھی نہیں خدا بھی, قسم. دے دی بھی نہیں سننی تیرے دل دی لہو ست کی نہوست کدرے میرے تو نہ پی جائے شال دعا کر دور رہنے تو میں آخیا سی سریام یاد آ جا روڑا کی پانا انٹرنیٹ کے پیچھوں اسامہ جی لکیا بیٹھا گار سر کھین بیٹھا تو انٹرنیٹ دے پیچھے سر چنی بیٹھا مرنا باہر نکل میں اس چلنا گنا لو کم محمد بند مٹی سوا ہونا سونے انہیں صرف رنا ہے جتنا اپنا وجود ختم نہیں کرنا چاہتا ہے میں آ گیا ختم ہو گیا توجہ کوئی نام غور فرمایا دھوکھا نماز والیا نو دعا کر دل دی حضوری دی دولت تا فرما چھوڑے اور ایک دا شیتان دران دے تلاوت کرنے والی نا شابش رفت قرآند سیڈے کر جن ہو سکتے نہیں وہ پھر مکھر چڈنگ پائے ہر مخراج تجویز دیا ست ست کارت پوریا کر گے لفظ جناب پورے سی گے لیکن قرآن کے مانیہ تور نہیں کرنگے قرآن دے مانے تے کرانے حکام الجو نہیں ہونی رب دی شریعت حکم فرمان التوج نہیں ہونی صرف لفظ ہونا ہاں جی او جناب دعت کے فرض دے پورے کر گے لیکن قرآن دے مجید کے حکام جہاں اللہ سونے نے جس مقصد نے قرآن اتارا اللہ نہیں میں اتارے نیلا پڑی جایا جے تلاوت کری جایا جے رب سونے کوران ساستے اتارے لوکھ لے جا کو مولو کے بادامالی چڈ کے پاسے آ جاؤ اسلام شریعت دی رسول والے پاس آ جاؤ اس کا فاتحہ شریف تے جناب پورے الفاظ گور ہوا لیکن مسال فرمایا ای ہوئے گی جی بادشاہ کسی نو چیٹھی بھیج دے وہ چیٹ پڑھنے تور رکھد ہے چیٹ رکھ بار بار پڑھی جان لے کر بادشاہ آخیا کی چیز جی لکھا کہ یہ سلطنت نہیں کرد سارے بے ڈابف ہو گیا رب نے جس مقصد چیٹے والی پہ کرنا تین بادشاہ چھوٹا پھیرے گا تینو بادشاہ اراب کرے گا امام گزالی سرکار فرما رہے ساری رات تلاوت کرے بند ایک ایک رات سو سو ختم کر اللہ دے تو نہیں بچ سکتا جنا چاہیے آپ فرما دے فمن کرا کتاب بلہ یوں میں بلا میں آتا مرا مر سوار رات دن دے اندر قرآن پڑے سو تارا کا میرا ہوا نوای اللہ جہ دا فرمایا حکم دیتا ہے فرض کی وہ کم چڈی کھڑے جب روکے رو اللہ در سزا کا مستحق خدا کی قسم کر کے آران مجیب ختم سال چو قرآ دام عمل روزانہ ہو بندے نو جنت لے جائے گا آو, توجہ نہیں سبحان اللہ ادھر گا فرما میں سو بار اور کاری قرآن نے خدا پران احکام شریعت حرام حال چھٹی مشائل کا پتے کو رام نے لکھا ہے سڈے فکارے رام نے لکھا ہے فرمایا گر کوئی بندہ قرآن مجید اتنا ایک جتنے لال نماز صحیح ہو جیسا الحمد شریف کل شریف یا چند آخری سورتا بندہ یاد کر لے نماز ٹھیک ہے نا فرمایا ف... فرض ایک قرآن پڑھنا فرض ہر مومن مرد تین تے تے نماز دوست ہو جی یہ پڑھ سو اس بعد اس حلال حرام پا پلیتی کے مسئلے رکھنا میرا واسٹر نے خدا کی قسم کر کے آنا میں حفظ چھڑا کے پہلوں مسئلے پہ بٹھا دیاں گا پہلو حلال حرام دی ہوئے پاکی طلی کی تمیز ہوتی کی کا ایمان دا پتا ہوئے کی رب رسول دے بارے بولنا کی نہیں بولنا کی پل سمجھنا کی نہیں سمجھنا, سمجھنا ہاں جی اللہ سونے نے کے جن بے بے کام کے اللہ سونے دے نے خدا کی قسم کر کے آنا اگر ایک مسلا ادا پہ سمجھ لو پورے قرآن کی تلاوت نو افل ساری راتا نو ل کرونا نفلی نکلنے والوں افل کرونا ح کرنے فی الحال یہ سارا تو پہلا سرکار دائے ہوئی دائیں پہنتا دا بندہ نبی سرکار دا دا علم سکھے زور مسلا ہی کو قرآن دا کوئی مسئلہ تو پوچھو پتے کو ایمانتی خبر کوئی خدا کی قسم کرتے ایمان کی خبر ہی کوئی نہیں ایمان کی خبر ہو گانا آم نکلیا سردا جی کنری نے گایا نسیم سڈے لکھے رب نے کچی پینسل نام تین سنے قوم دیا میرے گایا قوم دے باد بادت نے گایا یہ ہوں تھان تھے چلن دیا تھا تھان تھان سے چلتا بھی اگلے ایماندار در میں بساں جگہ اگلے دیر بسا لگا ہوں اس گا نا لکھا شاعر نے او لانتی خود کافر ہوا جنہیں گایا کافر ہویا ہے ویڈیو سینٹر خرید کے رکھنے والے کافر ہوئے جہاں اگاں لے کے کارے وہ کافر ہوئے جہاں مندی نال سن رہے نے حفظہ سر پاؤنا گل سمجھ خدا بندے آئے اکل نو ہاتھ مار اگلے دن بورے آڈے سے اتریا گانا رکشت لا کے گیا میں کافر میں کافر ہوں تو میں تینو کچھ نہ کیونکہ تو مسلمان ہے تو رات دا ٹائم ہے لاری اڈا ہے میں مسافر اسلے خلوتا لیکن میں تیو ایمان کی گل دسن ضرور آ گیا मान दस जे मैं निधार फिलहाल तो मैन बड़ा लगना मैं आप ही सिर मारी जाना सोहना भी बोलते मैं मैं मुराद आ कलमा दोबारा पढ़ तौब कर जो शादी हो तो निकाह दोबारा पढ़ तो आने न सुनी ना इस केसट नग ली मेरा कम से दसना मैं दस चलियां करेंगा ठीक नहीं तो जानना माप जाएगा नहीं خدا دیں بندے آپ نبی سرکار کی شریعت کی فکا مبارک کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک طرف پورے قرآن کا حافظ بننا ایک طرف ہے وجہ واجا کی وجہ اے اس کفر دے اندر کن ویخ گانے کفرے خدا دی تقدیر ہو دا مقصد اے نام مراد گانے گا بھی اصا آپس پہلو کنجر روے تھا تے تقدیر سانو رلایا سی لیکن لکھی سی کچی پینسل نہ مٹ گئی اصر جدا ہو گئے اور ایمان نال دسو اے اللہ دی تقدیر تے قرآن مزاق ہے کہ نی لا کچی پنشن لکھیا ہے بلانت خدا دی پہ خال کے کائنات جدو کیا مت آنی دی تقدیر لکھی پھر بھی محفوظ ہوگی اور وہ لکھیا تیرے سامنے انہیں کر دیں قیامت والے دن عرشا سامنے آج اینا نہیں پتا رہا انہوں نے ہاتھ سن سرج پاؤنا اس واسے یوٹی چیترہ چلا چڑیا پڑھاؤ آفر پڑھا پڑھاؤ آفے پڑھا چڑیا پھر پڑا شریعت ادا بھی کسم کی کر کے آنا آپ لتا سر لتا اتنے سر تھلے ہوئے ایک پیر تک کھڑو کے کابل شریف دے اندر تلاس کرتا مرد ہے پیا لیکن نبی سرکار دے حرام حلال کیتے نو نہیں سمجھ دا. اس دی, خلافر دی کر دا ہے جہنم دا مستحق بنیا بندہ خالی خالی الحمد شریف پڑیا ہے نال سات سورت نماز نے تلاوت کرنیا پڑھ لیا سو لیکن حرام حلال نو ہے جنت دا مستحق بن گیا سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی اور اے نبی پاک سرکار دی حدیث آکا نے فرمایا زمانہ گا. لوگ قرآن کو ایسے سیدھا کریں گے قرآن کے الفاظ کو ایسے سیدھا کریں گے جیسے تیر کو لوہار سیدھا کرتا ہے لیکن مانے کی طرف توجہ نہیں ہوگی احکام کی طرف توجہ نہیں ہوگی آکا نے فرمایا وہ قرآن کا اجر دنیا میں مانگے مجھے اور آخرت میں اس کی توقع نہیں رکھیں گے پڑھن گے قرآن اتحاد اگر سوری روپیہ منگنگے خدا کی قسم کر کے آنا قرآن تو ان کچھ دینا جن امید رکھی مولا دی بار گا جن ایتھے, ایتھے چڑھ ان کی قرآن دے گا خدا کی قسم کر کے اللہ بندے خدا دان پتا سو کہ جس مقصد سی مقصد رکھی بھٹا کاری سا اص امید رکھی بیٹھے جنت ساڑی پکی ہو گئی جد محفل ہوئے تلاوت کن ترت رکھ کے چکر نہیں قرآن جب کوئی کوڑی آواز والا پڑے پھر سبحان اللہ کی گوند نہیں سونی آواز والا میں قرآن تو سبحان آخ آئی آواز پہ آخیا قرآن پہ آخیا کو پڑھا ہے معلوم ہوا تے دھیان آواز سونی آواز اللہ نے رکو قرآن کا ہے کاری کے فارغ ہویا ہے پیسے کا تھبا تو میں اسے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا کے تفصیل کا سنا سارے مجم مرن لگ پیا یار عجیب گل بھئی جے لفظ سر قرآن جی لفظ پڑھے نے سر نا تو سب نر میں قرآن کا ترجما سڑایا تو ہر اتر گئے نا افسوس ہے. افسوس رب جانتا رب جانتا ہے موسیقی کے دیوانی کو تو موسیقی اور سر کے سکا مومن موسیقی اور سر کو نہیں دیکھتا اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو دیکھتا سولہ حدیث موج میں اوسط بھی تبرانی شریف موجم اوسط گیارہ جلدوں میں فقیر کے پاس موجود ہے نبی پاک سرکار کو پوچھا گیا یا رسول اللہ زیادہ سونی آواز آ رہا قرآن پڑھن والا کیڑ ہے و بل قرآن میں سو تنگ او کبا کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا پوچھا گیا یا یار اللہ زیادہ سونی آواز قرآن دے نال زیادہ سونی آواز دور آرٹ کا آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے نال اللہ سونے تو ڈردا جائے جڑا جنا ڈرے گا قرآن پڑھ کے پڑکے سونی آواز والا ہوئے گا ح سونی ہو سونی آواز نہ آب تو جذبہ دل چ رکھدہ جتوں قرآن روک ہے پیاؤ تو جاوے. حکم پیا ہے چلدہ جاوے. دے پیا اتو روک دے جم پڑھے چلتا جائے نبی فرمان دے قرآن کا کاری سونی آواز والا خبا <اللہ> سنو اتراج مطلب کر چشتی مطلب چیشتی آدر قرآن نو پڑھوی ای مجبل کر قرآن غین عین غین اید اسپاد اوٹے ای موٹے ہر خان موٹا موٹا پتا لگ جائے اس انداز پڑھے کہ فرق ہوں فرق جائے ایک اگر فرد پورا کر لیا سو نا تو مولا کائنات خدا دی قسم کر دیا گل لکھی امام محمد رضا بریلوی سرکار نے بھی لکھی ہے شیخ یوسف بن اسماعیل سرکار نے جا میروترانا لو ایک لکاری سی قرآن بڑا سونا پڑھن آ گیا ایک اللہ دا درویش کا نا سنیا زارت گیا پچھوں جا کے اس درویش نماز پڑھی درویش قرآن پڑھتا جہاں لمبیاں چوڑیاں کراتا سن ستیا ہوماز پڑھائی نہ عشا بھی پچھو نماز پڑھنے لگا آخیا ان قرآن عشائی نہیں پڑھنا پائے گا نماز توڑی تو پڑا رات سویرے غسل کرنا ہو گیا نا ہو گیا اٹھیا باہر نکلیا سویرے گسل سپڑ سی باہر باہر کپڑے رکھ کے اندر وار گیا ادھر شیر ہو رہی آئے تھے کپڑے دوپہر اور ٹھنڈ کا موسم آئی جاؤن شکن ادرو جا کیوں ملنے کاری کالی چھپڑ مرے بے کی باہر شہر بیٹھا وے ادھر پانی ٹھنڈا ادھر سردی بڑی کرزرگ سویرے اللہ سونے دے فقیر نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے ادے ہی تر پائے بھیجی جو خر اے تر پائے देख्या शेर कपड़िया जापी मारे पर मैं बोलिया दरवेशन के प्रौणिया जा चला जाओ उठ के तुर पे कपड़े दिते कारी हो रही बार आए हैरान रह गया मैं सोने मैं कुछ समझ فرمایا یار تبان سیدھی کی آپ مالا دل سیدا تو کیونکہ بعد حضور نئی منظوری اے باج حضوری اے لئی منظوری تڑن باغی سلا نم گزارنی تاریاں راتاں سکاتار بج فلا رب ہار سل فلا ہار سل ناہی باج فلا رب بہ لا سیری سا کوئی نہیں دے خدا دی قسم کر کے آنا پر سد کیا جا دل سیدا کرنے والوں کے مدرسے ہوں کدوں مدرسہ عشق دم نام ہوں ادرسیا توجہ مدرسوں مدرسوں امریکہ تارا مار سکا ہے پر دل ستا کرن سیدا کرے مدرسوں یہودی تارا مار نہیں سکتے جاوے دل آج وہ فکیرستا میر اللہ علیہ رات دے بارے بھی بڑا سوال کرتا مت جو بج کی عشا کا دورہ کر اللہ فکیران دا دشمن نہ بڑا ادا وکسم کر کے آنا اور میں تاریخی کر دنوں خاج بالت گستاوی مسن سڑک جانے باج اجت گامی اتنے دربار سے جدوی دربار سے جانے رات نو پہنچنا رات نو ساری رات دربار کردے گزر کر جانی ہے باجیت گستاوی خبر تو باہر آدھا خرا بولا سر خرکانی اچ جفی پا جفی جو پائیے قرآن کا حافظ بھی بڑا رب چلا <laughs> <کر> سونا! با یزید جا رہے نظر نیمی پائی پائیو نظر نیوی پائی این ایجوٹھی نہ نگاہ مبارک سامنے کتا نظر آیا اس کتے د فقیر کی نگاہ پائی. آئے ہائے ہائے کتے دے فقیر فکیر نگاہ پی گئی کتے اتنے شرنیوا چاہیتا भौकन भुल गया वे लड़न भुल गया वे कुत्ते हड्डिया पिछे लड़ पे उन्हें हड्डी वेखी दे मुंह फेर लेना सारे पिंड कुआले रें बंदा खुदा दिया फकीर की निगाह कुत्ते पही हड्डी भुल गई ए بندے پہ جنیا مردال کیوں نہ کرنا سرکار مارے گا امریکہ پکی راہ مدرسے نو پچتارا مار سکتا اتنا راہ مدرسوں سبق یاد ہو چھٹی ایتھے سبک یاد ہو جائے بس گئی اور کسے مکتب کے انداز مکتبے عشق کے داس نرالے دیکھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا جنہ کا استاد رب بن جائے یہ لوگ سنی کے حیران پہ لانتی پتا ہی نہیں لگ سکتا اللہ کا فکیر بنتا کی بنتا کی آدھی سوچ سکتے ہی نہیں خدا دیا بندیا رس کام دھیان ہوں ہر ویل دل رب سونے متوجہ رکھا ہوں کدر خطا نہ ہو جاوے کدرے دل پاس نہ ہو جاوے وہ اپنے دل لگے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوں خدا دل کدر خطا نہ کر جا جو میری ہر خطا تو معاف ہو جائے گی پر دلا خطا معاف ہونی تو ہوں سائیں لفظ نہ حکم کا پیار ادھر قرآن بھی آدھ ادھر آگلش نہ پڑھیں گے تو کھائے گی کان سران بھی پڑھی آ پرندے جانور دیکھو جو رز چا کے نہیں رکھ د <سؤال> <سؤال> خدا دادی قسم حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور کے صحابہ رات کو کھانا کھاتے تھے کھا جو مل گیا صبح تک نہ کوئی درہم ہے نہ دنار ہے نہ کھانا ہے سویر آپ رب جانے تھے رب کا کام لگا لے اس نے صحابہ کے بارے سلمان فارسی رضی دی اللہ تعالیٰ کل میں مسندے مسنگ حدیث کی کتاب جو امام بخاری کے اونا دی, حدیث دی کتاب کل ہی میں لکھا سلمان فارسی نے فرمایا کیا دور دے صحابہ کا تھی فرمایا سن رات رات ہونی کھا لینی جو مل گئی ہے تو کھا لینی سویر دی فکر نہ رکھنی ج دن چڑھ پائے گا تھی جو زندگی اہم سویرے تک رکھ چڈی جناب جی بھی قرآن انہاں پڑھیا خدا دی قدم کر کے آس راستے حضرت باجریت گستا می رحمت باجریت گستامی نماز پڑھ رہے نے کالی اگے نماز پڑھا رہے نماز پڑھا کے فارغ ہوا بابا جی کر دے کا سرمایا پرا ہو جما باد پہلے نماز دوبارہ پڑ لینا براہ ملا ملونے فکیر دشمن کیوں لم تو بیچے رب دن دنیا دے آدھا ہزار کیوں میرے پیچھے نہیں ہوئی پرملی جی کاری جی رب دے راجت دے یقین پورا نہ ہو نماز مٹی سواد ہی پتہ نہیں رب راجک افسوس یہ ہے لفظ حکم تور کانت ہاتھ رکھ کے نبی پاک بھی آج ہی حدیث موج میں اوسط پڑی حضور نے فرمایا جو ہمارے طریقہ چھوڑ کر غیروں کا طریقے پر عمل کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے موج میں اوسط میں حدیث پاک موجود ہے لیسا مننا من آمیلا سنتا غیرنا وہ ہمارا نہیں جو ہے ہےاری صاحب غیر بھی اپنا ہی بیٹھے نے داڑی شریف ہو یا منی یا کتری باقی جناب جی تعلیم بھی ساری اسی یوکی آلے پاسو جناب قرآن ایتھے ایتھے رکھے ہونا کے چشتی چڑ دے بد بخت میں نہ کلمہ رسول اللہ کا پڑیا میں تینو پڑنا رسول اللہ کے دروازے دے لے جانا میں دروازے چلنا تعلق آنا ادھر آ مراد تو چڈ دے یہ تو چڈن میں خدا کی قسم میری بان پڑ لو بندہ آخری چشتیہ تینو نہیں چڈنا تین حضور دا غلام بنا کے چڈاں گا میں پیرا چاہیے جناب درد کتیا گلام پڑ جانا یار تیری مہربانی نہ چٹی مین اور چھٹتا ہی نہیں بے وقوف ہر کسی تو ہاتھ نہیں چڑائی ہاتھ دشمن تو چھڑائی دکھنا سب اللہ سے وقت بہت ہو گیا بہت ہو گیا وقت بہت ہو گیا چشتیاں گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی کیسٹیں دستیاب ہیں شیر اسلام مناظر اہل سنت کتیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر کیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک اجرا شام کیم دپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر پر محمد تنویر چشتی صاحب سٹیا گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی کیسٹیں دستیاب ہیں آیا اللہ پکارو یا رسول اللہ ہبی بلّا تم مرحبا دیندار کی آمد مرحبا سب چوم کے بولو مرحبا لب چم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا گمبد کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا اللہ یا حبیب پکارو یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب چوم کے بولو مرحبا لب چم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا گنبد کی آمد مرحبا لہرا کر بولو مرحبا پرچم لہرا کر بولو مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا بولو اونچے میں اونچا نبی کا گندہ گھر گھر میں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب ہبی بلشانواد شانتے جان والے آ تاہا دیشان والے آرشان جان والے آؤ جان والے آ تاہا دی شان والے آ ارشان جان والے آ شان تیری بلے بلے شان تری بلے, بلے رب بھی دور دگلے رب بھی دور دگلے چادروں بچھانو والے آ چادروں بچھانو والے آ بچھانو والے آتا دشانو والے آرشان تے تری ہندے صبح شام تری ہندے صبح شام تری بادشاہ غلام تری بادشاہ غلام تری آئی تا سونا نام تیرا اونچا اے مکام تیرا سچا اے کلام تیرا کدا سونا نام تیرا کدا سونا نام تیرا کدا سونا نام تیرا اونچا اہم کام تیرا سچا اے کلام تیرا تے بلا والے آ روز پہ بلان والے آ بلان آتا ہاں والے آیا ارشان تے جان آتا آیا تے آئی تا آئی تا دیشان والے آرشان والے آل دی آس پوری ہوئی دل بھی آس پوری ہوئی دور میری دوری ہوئی دور میری دوری ہوئی حاضری ہوئی ہوئی دل دیا آس پوری ہوئی دور میری دوری ہوئی ہوئی رومتے بلانو والے آ رومتے بلانو والے آؤ بلانو والے آتا والے ارشاد والے والے والے ارشاد والے آ mm -hmm.